اور جو اپنی رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گرو گرو جنت کی طرف چلائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچ گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنی